بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزہ نے مارچ آج سو 1984 کی تیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القیامہ کی آیت سولہ سے ہو رہا ہے سیون فائیو اوور ون سکسہ جمع چونکہ خصوصی درس تھا اس لیے اس سے پہلے جمعے میں جہاں آیات ختم ہوئی ہیں وہ واجبن وہ شاید آپ کے ذہن میں مستر نہ ہو بات وہاں تک پہنچی تھی کہا یہ گیا تھا انسان کا ہر عمل کا ایک نتیجہ اس کے سامنے آنا ہے اسے اس کا امان نامہ کہا جاتا ہے یہ کوئی خارج سے لکھی ہوئی نوک نہیں دستاویز نہیں خود انسان کے اپنے نفس کے اوپر منقوش امال ہے سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے تو نتائج کے وقت اس کو کھول دیا جاتا ہے کوئی دوسرا پڑھنے والا نہیں اسی سے کہا جاتا ہے کہ خود اپنے امال نامہ کو آپ پڑھ اور اس کے بعد یہ کہ خود ہی اس کے اوپر شہادت دے کہ وہ صحیح ہے جو کچھ کہا گیا ہے اسی قسم کی آیات آپ کا درس میں آپ کا وقت درج میں ہمارے سامنے آئی تھی اس کے بعد چار آیتیں ایسی ہیں جو میں آپ کہ بار مقامات ایسے ہیں جہاں کدبوں کا خاص موقع ہوتا ہے چار آیتیں ہیں لتانا کا لتا ان جمع ہونا ہو ہونا ہڈ نہ ان آیات کے متعلق جو قدیم سے مقول چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین دہی لاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پڑھتے تھے تو آپ اس کے ساتھ, ساتھ خود پڑھتے چلے جاتے تھے جلدی جلدی سے تیزی تیزی سے اور اس سے پھر کچھ الجھاؤ پیدا ہو جاتا تھا ادھر جبریل پڑھتے تھے ادھر آس پاس اس کے دوہراتے تھے اور اس لیے دہراتے تھے کہ بعد میں کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے تو اس نے کہا اللہ تعالی نے جو تفصیل چلی آ رہی ہے میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ تمہیں جلدی جلدی زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ جبریل کہتا ہے اس کو اتنی نام سے سنتے جاؤ یہ جو تمہیں اچھا ہے کہ بعد میں بھول جاؤ گے اور کچھ رہ جائے گا نہیں یہ ایسا نہیں ہم ایسا کریں گے کہ آپ کو یہ ساری وہی اسی طرح سے یاد ہو جائے اسی طرح سے پھر آپ اس کو پڑھ لیں یہ مفہوم ان چار آیتوں کا بیان کیا جاتا ہے تدبر کے से سے میرے نقطۂ نگار سے میری بصیرت ہے پرانی پو سے یہ اس لیے قابل سہم نہیں کہ اس سے نہیں کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے جدیر امین کا اس طرح سے ان الفاظ کا پڑھنا رسول اللہ کا سننا پھر اس کا دہرانا قرآن میں تو یہ ہے کہ اس روشنی کی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک کریم میں ہے کہ جبریل رحی کو قلب محمدی پر نازل کیا تھا ہے بلکہ الفاظ تو یہ کچھ اور حقیقت ہو جاتی ہے قلب پہ نازل ہونا اور اس طرح سے پڑھ کے سنانا اور اس کی وجہ سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا اسے دہراتے چلے جانا کچھ تھوڑا سا یہ قدرہ ہونا کہ کچھ رہ نہ جائے خدا سا یہ یقین دہانی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ بھولیں گے نہیں ہم محفوظ کرا دیں گے تو وہ جو ہے نا کلب محمدی پر انقاف کرنا یہ چیز اس تصور کے ذرا خلاف مناتی جاتی ہے پڑھ کے سنانا آپ کا سننا آپ کا گزرانا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ربط نہیں رہتا پہلی آیات جو ہیں وہ یہی آ رہی ہیں وہی آمان نامے کا اس کے سامنے پیش کرنے کا اور آخری چیز ہے بناؤ القا محاذ اسے کہا جائے گا کہ اب تو کتنی باتیں بنا کچھ پیش نہیں تمہاری جا سکتی وہ جسٹیفیکیٹری ریزن جسے کہتے ہیں اپنے غلط امان کے لیے وہ کتنی ہی تو پیش کر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں اعمال کیا ہیں اور ان کے نتائج کیا پیچھے سے یہ بات آ رہی ہے اور یہ چار آیتوں کے بعد پھر ہے <laughs> کن الجلا یہ لوگ غلط روش میں چلتے اس لیے ہے جو ہم بہت بات بتاتے ہیں وہ <laughs> <laughs> پیچھے سے بھی وہی مضمون آ رہا ہے ان آیات کے بعد بھی وہی مضمون ہے جس کا تسلسل ہے تو رنگ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درمیان کی آیات کا مفہوم اسی مضمون سے مقدم کو جو چلے آ رہا ہے اور جو اس کے بعد آگے چلایا جا رہا ہے جہاں تک قرآن کے معاملے میں جلدی کرنے کا تعلق ہے ایک اور مقام ہے جہاں یہی بات کہی گئی ہے لیکن اس کا مفہوم اس سے مختلف وہاں الفاظ کا دہرانا یا جلدی جلدی پڑھنا یا جبریل امین کے ساتھ اس چیز کا دوہراتے چلے جانا وہاں وہ بات نہیں ہے بیس بٹا ایک سو چودہ غلط کاجل دل قرآن دل قبل کا قرآن بتدریج نازل ہوتا ہے ایسا نظر آتا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم حضور قرآن کو عملی پروگرام لیتے تھے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے اس کے مطابق عمل کراتے تھے نظام کی تشکیل کرتے تھے پروگرام کو آگے بڑھاتے تھے کا یہاں یہ ہے کہ جب تک قرآن کا موضوع پورا نہ گئی کے ذریعے آ جائے اس کے پہلے اس کے اوپر عمل پھیرا ہونے اور اس کو پروگرام میں لانے کے لیے جلدی نہ کرو پورا ہو جائے وہ معذور تو پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے اس میں گہی کے الفاظ کے دورانے کی بات نہیں ہے ان کو عمل میں لانے کا جو طریقہ تھا وہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک موضوع مکمل ہو جائے تو پھر اس کو عمل میں آئیے لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے تصویر میں وہ الفاظ ہیں گہی کے بریل کے ساتھ دورانے کی بات ہے تو میں نے کیا دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کم از میری قرآنی بصیرت کے مطابق یہ مخہوم نہیں جو پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے مخول وہی ہے کہا جا رہا ہے اسی سے جس کے امال میں ہمیں کا ذکر چلا آ رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تیرا امال نامہ یہ ہم کھول کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں اس کو خود پڑھو اس کے بعد دیکھو تم اپنا تم خود اس کے اوپر شہادت دو کے جو کچھ لکھا گیا صحیح ہے بناول کا معذیرہ باتیں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہے وہ ایک متعین چیز ہے دشمارستان میں آئی ہے لا تو یہاں میں نے کیا کہ اب یہ آئے کے جو ہے اس تسلسل اور اس رب کے نقائب دیکھیں تو ان کا کچھ مقوم یوں بنے گا یہ اسی سے کہا جا رہا ہے اس میں جیسے آرے یہاں محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کینٹی کی طرح طرف زبان چلانے سے فائدہ کچھ نہیں ہے پہلے یہ ہے کہ یہ باتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا زبان درازی کے کچھ مغوم نہیں ہے کچھ معنی نہیں ہے کچھ اثر نہیں ہے کچھ مغل نہیں سب کا وہ اس لیے کہ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے تو ہمارے ذمے تھا کہ ہم اس کو اکٹھا کرتے اور اس کو محفوظ رکھتے ہم نے محفوظ رکھا ہے اور اب تو تم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یعنی جس طرف وہ لے جائے گا تمہارا عوال نامہ تمہیں اس طرف جانا ہے وہ اگر ایسا ہے کہ وہ جہنمی بنانے کا ہے تو وہ تمہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا تم اس, کی طرف, اس کے پیچھے پیچھے جہنم کی طرف جاؤ گے وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہوگا تو تم اس کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جاؤ گے تو اس کی نمود اس کا ظہور یہ ہمارے ذمے ہے اور یہ اس کی نمود کا زمانہ ہے تمہارے آمان کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقوم ان آیات کا اس رب کے مطابق ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور جو آگے ہے کل لا بل تو ہب اب یہاں بات ہوئی کہ یہ دیکھتے دھان کے اس قسم کی غلط روش کیوں اختیار کرتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ بار بار نقطۂ ناطے کا قرآن کی تعلیم کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی صرف کبھی زندگی نہیں ہے یہ تو حیوانی زندگی ہے اسے اس کے علاوہ ایک اور زندگی بھی دی گئی ہے جسے عام الفاظ میں انسانی زندگی کہیے انسانی ذات کی زندگی جسے کہتے ہیں انسانی پرسنالٹی کی زندگی عمال کا اثر اس پر ہوتا ہے وہی ہے کہ جس نے انسان کی سبھی موت کے بعد آگے چلنا ہے ضرور نتائج اسی کے لیے ہے جو لوگ اس نظریۂ زندگی یا تصورِ حیات سو نہیں مانتے <قصف> وہ زندگی کو یہی سبھی زندگی سمجھتے ہیں زندگی کے تقاضے یہی سبھی تقادے زندگی اسی دنیا کی زندگی قرآن اسے عجلہ کہ آخرات کے مقابلے پیش کا استادہ سامنے پڑا ہوا مفاد اور وہ ذرا بعد میں آنے والا مفاد ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ان کا تصور آیاد یہ ہے کہ پیش کا مفاد استادہ مفاد جو ہے سبھی زندگی کے سبھی دنیا کے ان سے جھپٹ کر دیا جائے اس کی की نہ کی جائے کہ اس کا اثر انسانی ذات پر کیا پڑتا ہے جس طریقے سے بھی روپیہ دولت ہاتھ میں آتی ہے اکٹھی کر دی جائے گا انجام اس کا کیا ہوگا اس کی نہیں یہ یہ نظریہ زندگی ہے جس کی روح سے یہ لوگ جائز اور ناجائز میں غلط اور صحیح میں حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے جو چیز جس طریقے سے حاصل آتی ہوتی ہے اس چیز حاصل کر لیتے ہیں یہ وجہ ہے ان لوگوں کی جو ان کا غلط استعمال مانگے کے غلط اندراجات جرنل کی طرف دیے چلے جا رہے ہیں تو ہر بو نل وقت آخرا وہ عادلہ کے مقابل میں آکرہ آ گیا وہ خیال نہیں کرتے آ کے بس انجان کار محال کار مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جتنے غلط رشے ہیں اس میں ٹھیک ہے دنیاوی مفاد عادلہ بڑی جلدی حاصل ہو جاتے ہیں محسوس ہوتے ہیں نظر آ جاتے ہیں کششن کششی ہوتی ہے نتائج ان کے غیر محسوس ہوتے ہیں اس وقت اس کے لیے ذرا گہری نظر سے دیکھنا پڑتا ہے یہ ہے آخرا جسے قرآن کہتا ہے وہ ہے جسے عادلہ قرآن کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہے جو دو تصور حیات جو دو, دو نظریات ہے زندگی دو قسم کے لوگ کہہ لیجیے تو جو لوگ تو جنہوں نے مستقبل کی خوشگواریوں کو سامنے رکھا ہوگا اس زندگی کے اندر جو دنیا کی زندگی ہے جب ظہور نتائج کا وقت آئے گا میں نے یہ بھی عرض کیا ہے نا یہ لین میں رہے گا آپ کے یہ ظہور نتائج کا وقت مرنے کے بعد قیامت ہی میں نہیں آ کے آتا وہ براہ ہے لیکن اس کا سلسلہ یہاں شروع ہو جاتا ہے جنت اور جہنم جہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چلے جاتے ہیں یوں کہیے ان کے تو کہا کہ یہ لوگ کے جن کے سامنے آفر کا بھی تصور تھا انہوں نے آجلہ مفاد کو بعض وقت اس لیے قربان کر دیا مستقبل خوشگوار بنانے کے لیے کہ زندگی بہر حال آگے چلنے والی جو ہے خیال اس کا کرنا چاہیے نتائج کے وقت جو وجو ہوئی جامع ناظر پہلے ناظر. ناظرہ زوان کے ساتھ ہے اور دوسرا زورے کے ساتھ ہے عربی زوان ہے یہ تھا اس دن یہ لوگ جنہوں نے مستقبل پر جگہ رکھی ہوگی ان کے چہرے بڑے شاش بشاش ہوں گے اب یہ جو چیز ہے نا رد ہے نازرا دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاحت میں خدا کا دیدار ہوگا وہ سامنے آئے گا اور کس طرح سے لوگ دیکھیں گے اس کو یہ چیز میں اس بھلکی انداز میں نہیں پڑھنا پڑتا خدا کا جو تصور قرآن نے دیا ہے وہ بہر حال معصوص آنکھوں سے دیکھا جانا والا نہیں ہے آم آن آنکھیں تو ایک طرح ہو رہی ہو تو پیغمبر کی آنکھ میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا قدرت موسا علیہ السلام نے بھی جب یہ کہا کہ بات تو آپ سنا رہے ہیں ذرا بے نقاب سامنے نہیں تو آئیے تو جواب دے دیا گیا اکیلا ان پر دیکھ نہیں سکتا تو اون محسوس سب سے بلند معامراز آتا ہے برطرب خیالو وہ تو جو اس نے اپنی صفات بیان کر دی ہیں ان سے ایک تصور دین میں کچھ قائم ہو سکتا ہے محسوسات کے دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو بہرحال یہ اگر محسوس معنی میں لیا جائے کہ وہاں یہ چیز محسوس طور پر سامنے ہوگی تو وہ قرآن کے اس تصور کے خلاف کری جاتی ہے لیکن وہاں کی زندگی کیسی ہوگی اسے ہی ہم نہیں جان سکتے وہ تو خود ہی مثالی طور پر قرآن میں دھیان دی ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہاں اگر اس نے باغ کہا ہے تو اسی قسم کا ایک درخت لگے ہوئے ہوں گے اور وہ باغ ہوگا اور اس کے نیچے اگر وہ نہریں جاری ہیں تو واقعی وہ ندی اسی طرح کے پانی ہوگی اور یہ چیزیں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے سمجھانے کے لیے مثالی طور پر یہ کہا ہے خدا کی کرم گستری اس کی عدایات اس کی نوادشات یہ دن سے روبیت ہی کیوں نہ بدام لی جائے قوران میں مدد مقام آپ کے اوپر ہے اس کے سامان ربوبیت کی فراہمیاں وہ ان کو حاصل ہوں گی اور اس سے ان کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی چہرے بڑے مسکراہ بھرے ہوں گے وہ وجوہ ہوں یا دن باترہ تم این بحا بات اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے بڑے افسردہ پجمردہ منہ بسورے ہوئے جسے کہتے ہیں یہ جی باقرہ وہی سے ہے ان کی کیفیت یہ ہوگی اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ایک کمر توڑ دینے والی ایک مصیبت ہے جو آ کے پڑے گی مجھ پر وہ جو انجام ہوگا اپنی غلط روش کا وہ اس وقت आ जाएगा پر سامنے آ جائے گا یہاں تو سورج یہی ہے نا کہ انسان اپنی غلط روش کے انجام کو ماسوس طور پر اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا یا دیکھتا نہیں ہے وہ سامنے آ جائے گی اور اسے نظر آئے گا کہ ہاں ایک یہ جو آکرا ہے بہت بڑی کمر چیکن جسے کہتے ہیں کمر توڑ دینے والی ایک مصیبت ہے جو آنے والی ہے اللہ اب یہ کہتا ہے کہ یہ انکار کیے چلے جاتے ہیں آخرت کی زندگی کا مرنے کے بعد کی زندگی کا حالانکہ مرنے کے وقت کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے انسان کی تراق وکیلا من راق واق و شاخ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آخری پارے کی آخری دو پار دو تین پاروں کی یہ اس قسم کی آخری جو صورتیں ہیں ان کی آیات بھی آپ دیکھیں دو دو دس کی آیتیں ہیں <laughs> ادبی لحاظ سے بھی بالکل عروج سے پہنچی ہوئی ان کی ہے راض اور جامعیت اور کنسنٹریشن کی یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر مانی ما... ما... ما... ما... کی دنیا چھپی ہوئی نظر آتی ہے آپ اب دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے یہ ایسا نظر آتا ہے جیسے کچھ شاعری کی بات ہو رہی ہے کہا کہ کسی زندگی میں <laughs> سکراط موت کی ہسکیاں دے رہا ہو جس وقت موت سامنے نظر آ رہی ہو اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے تیمار داروں کی بھی کہ کوئی علاج مال یا کوئی ایک سر رہا وہ تو ہمارے ٹوٹتے وہ کہتے ہو کوئی بات نہیں اگر کسی دوائی سے فائدہ نہیں ہوتا کسی جھاڑ پھونک والے کوئی بلا دو دم درو یچھ کرا دو کسی ویر ساڑھا دے دو یعنی اس وقت مایوسی کی یہ کیفیت تمہاری ہوتی ہے کہ یہ جو ساری دنیا اسباب میں ہر چیز تم اسباب کی روح سے سامان کی روح سے ماسوسات کی روح سے کرتے تھے اس وقت تم تو احماد کے درمیان میں तरह جاتے ہو کہ کسی طرح سے یہ بچ جائے اس کی مصیبت تکلیف کم ہو جائے محتب تم پہنچ جاتے ہو یہ جو اس وقت تم اس طرح سے انکار کے انکار کیے چلے جاتے ہو اس وقت है تمہاری یہ ہوتی ہے हो ہوتے ہو تم تمہاری پریشانی کی یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے और اور یہ روگ हमारा تجربہ है ऐसा ایسے وقت میں کہ جب کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ طبیب بھی باری سے مایوس ہوتے اٹھ کے چلا جا رہا ہو یوں خدا کی خدائی برحق ہے اور سردی آنے تو آس نہیں تو اس وقت پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ صاحب وہاں ہے منگل خانے کا چوڑا وہ ڈھول بجاتا ہے تو اس سے ہی فائدہ ہو جاتا, تو تو جاتا ہے کہتے وہ یعنی کیا انداز ہے قرآن کا یہ بات کہنے کا کہ اس وقت اکثر فکر اور منٹوں اور کلفا اور ماسوساتے ہو اور یہاں تک باندھ جاتے ہو کہ عام زندگی میں جن چیزوں کی اوپر تم مداخ کرو اس وقت ان چیزوں کے متعلق بھی کہتے ہو یہ بھی کر کے دیکھ لو شاید یہی کچھ ہو جائے تمہاری مایوسی ہے کہ یہ کافی تی ہے اور شدت تکلیف پر تکلیف جنا ہوتی چلی جاتی ہے یہ فاختہ لفظ عربی زبان میں یہ معنی تو اس کے پنڈلی کے ہوتے ہیں لیکن محاورہ ہے عربی زبان میں کہ جب کوئی کی شدت کی تکلیف آئے تو اس کے لیے کہتے ہیں پنڈلی کھل جانا اردو میں بھی ایک محاورہ ہے جب اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں تکلیف پہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے اس وقت پھر مسا جیسے کوئی ہنکائے جا رہا ہو نہ کسی بیل کو کسی مویشی کو پیچھے سے ہنستا ہوا کرا جا رہا ہو لے جا رہا ہو خد کے کسی طرف وہ جان رہا ہو یہ لے جا رہا ہو یعنی عجیب انداز کی بات ایک لفظ میں کہہ دی کہ یہ پھر اس وقت ہنکائے جا رہا ہوتا ہے بارگاہ خدا بندی کی طرف کیا بات تھی گرہستی کی یہ کیا بیعت ہو گئے یہ وہ تھا اب دو آیتوں میں آپ غور کیجیے ادب میں ایک سنت ہوتی ہے اسے نقص نشر کہتے ہیں ادھر کے ایک لفظ کے مقابل میں سامنے دوسرا لفظ عام طور پر شاعری میں یہ ہوتا ہے تو یہ عربی زبان کے ادب میں بھی یہ بڑی خصوصیت ہے کیونکہ اس میں تو اخبار پوچھے نہیں کتنے ہوتے ہیں سب مرادِ بات تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں یہ ان کے بڑا بڑا ہوتا ہے قرآن نے اس پرانا کے اندر یہ نظر آ رہا ہے فلاح کا ودا کندہ کیا کیوں ہوئی اس کی حالت ایسی اس لیے کہ فلاح سدا کا ودا کندہ ودا کن یہ سدا کے مقابل میں قزبہ آیا ہے اس لیے کہ یہ حقائق کی تصدیق نہیں کرتا تھا تصدیق نہیں کرتا تھا یہی ایک بات پر یہ ہے کہ کچھ نہ کرے خاموش رہے آگے پوچھے میں اس کے مقابل میں دب تجزہ کے مقابل میں تجزبہ آ, آ گیا تصدیق نہیں کرتا تھا حقائق کی تقریب کرتا تھا اس چیز اب یہ دیکھیں نا دونوں چیزیں ملانے کے سے تو مطلب بالکل واضح ہو جاتا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ایک دوسرے سے مطلع ہوتی ہیں یہ چیزیں متخلف ہوتی ہیں الاس ہدا تھا تصدیق نہیں کرتا تھا تقریب کرتا تھا دوسرا لفظ ہے للاسا وقت ابندا اور آگے تبدیل آیا تمنا کا جو مخلو مسئلہ ہر جانا منہ مو لوڑ کے چل دینا گریز کی راہیں نکال دینا پیٹ دیر, دیر کے چل دینا اب کس کے مقابلے میں ہے؟ اب اس کے لیے ہمارے ہاں عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا ٹھیک ہے خلاق بڑی اہم چیز ہے لیکن وہ تو میں اس آیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جو ادبی اعزاز ہے قرآن کا لفق و نشر کا یہ اس کے خلاف چلی جاتی ہے بات کہ ادھر وہ سلبا کہتا ہے سامنے طلبا کہتا ہے تولندہ کے مقابل کا لفظ آنا چاہیے ان کی ضد آنا چاہیے یہ لفظ جو ہے تو عربی زبان میں یہ مادہ جو ہے نا جس کو سراس ہم کہتے ہیں اس کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے سیدھے راستے سے چلے جانا بنیادی مانے اس کے یہ پھر دو جو کئی دفعہ دوہرایا گیا مسلی جیسے کہتے ہیں یہ ریس کورس میں ایک گھوڑا پہلے نمبر پہ جا رہا ہو تو اس کے پیچھے دوسرا گھوڑا اس کے اس انداز سے اس کے پیچھے پیچھے جائے کہ اس کی کنوتیاں اس کی پشت کے ساتھ چھوٹی ہوئی ہو یعنی دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو لیکن جائے یہ اس کے پیچھے اور مسلسل اس کے پیچھے جائے اسے مسلدی کہتے ہیں عربی ہمارے ہاں تو مسلدی کا تجربہ ہمارے ہاں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اور ذرا آگے بڑھ جائے یہ چلے جائیے یہ جو علاقے کے مسبدی نہیں ہو جائے مانے ہوتے چوڑے ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لفش کے بنیاد میں چلے جائیے نا جب مغون سمجھنے کا طریقہ عزیز نے بار بار دہرا دو دوں وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے مادے کے بنیادی معنوں کی طرف جائیے پھر یہ دیکھیے کہ عرب ان معانی کو ان, ان،, ان،, ان،, ان،, ان الفاظ کو کن کن معانی میں استعمال كرتے تھے پھر دیکھیے کہ قرآن نے ان میں سے كون سا لفظ کس آئس کے اندر سے ہی بیٹھتا ہے یہ آپ کریں گے سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا کوئی دشواری نہیں ہوگی کہیں تداد نہیں ہوگا کہیں تخالف نہیں ہوگا کہیں ابام نہیں ہوگا اور یہ کچھ آپ نہیں کریں گے تو ایک, ایک آیت میں آپ کو بھاب نظر آئے گا اب یہاں ہی وہ جو اتنی بڑی سنت ہے ادب کی مقابلے میں تو کدبا تو ہی مانے میں کرتی اللہ کے مقابلے میں کلر جو ہے کہ یہ تصدیق نہیں کرتا تھا سفا خداوندی کی ان کی تصویر کرتا تھا آگے بات اگر ادھر رہے کہ یہ منہ مو موڑ کے چل دیتا تھا گریز کی راہیں نکالتا تھا تو پیچھے کوئی لفظ آنا چاہیے نا اور تیسرے کہ یہ سیدھے سیدھے اس راستے سراط مستقیم کے نہیں چلتا تھا گریز کی راہیں نکالتے کے ادھر ردر مل جاتا تھا بات سمجھ میں یہ یہ کرتا تھا یہ کون ہے یہ دو لاکھ کرنے والے آپ کو پتا ہے کہ تقریر میں اور تقریر میں فرق کیا فرق تو یہ ہے کہ ہم کسی انتظار کر دینا میں مانتا نہیں اور تقریب یہ ہے کہ زبان سے کہتے رہنا کہ مانتا ہوں کیسے چلے جانا کہ لا, لا. کوئی صاحب اقتدار نہیں کائنات میں دنیا میں سوائے خدا کے کہتے چلے جانا اور ہر دوسرے شخص کو خدا بناتے چلے جانا زبان سے یہ کہتے چلے جانا امراً یہ کرتے چلے جانا اسے تکلیف کہتے ہیں تکلیف یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق زندگی بنے اتنا ہی نہیں کہ لاہرہ عید کہتے اشاج واہ اللہ مینار پہ کھڑے ہو کے لاؤڈ اسپیکروں کے ساتھ دنیا کو کہتے ہیں ہم میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی میں گواہ ہوں اس معاملے کا اس بات کی شہادت دے رہا ہے یہ سب کہ کوئی شاید اقتدار نہیں ہے اللہ واپ اتنی کتنی بڑی گواہی ہے لیکن یہ سچ بول رہا ہے اپنے اس اعلان کی ترغیب نہیں کر رہا کھڑے کڑے نیچے اتر کر پوری زندگی میں ہم میں سہارے ہر ایک کی ترغیب نہیں کر رہا انکار نہیں کرتا کیسا چلا جا رہا ہے ہندو انکار کرتا ہے وہ نہیں یہ بات ہے سیکولر والا انکار کرتا ہے وہ نہیں یہ بات کیسا یہ ہم ہیں کہ یہ الفاظ جو لڑائے چلے جا رہے ہیں اور امن انکار کیے چلے جا رہے ہیں اس کو تسلیف کہتے ہیں سدتا کے مقابلے میں سدا تو بات کیا ہو گئی اگلی بات یہ ہو گئی کہ اس راستے کے اوپر تو یہ ہے لیکن سیدھا اس سے نہیں چلتا چلا جاتا گریز کی رہیں نکالتا چلا جاتا ہے سارا روپیہ جتنی نالج دی جائے جمع کر دو قرآن بھی آیا کے یقر خدا وہ جہنم کے یہ یہ وہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ میں سٹائے جائیں گے یہ سکے کے بارے کا یہ سارا کچھ جو ہے اس میں سے اس میں سے پیسے خراب کر دیجیے تو باقی بات مال پاس یہ گریز کی بات ہے گریز کی راہیں نکالتا ہے کہتا یہ یہ کرتا ہے اور پھر بڑے فہرست اپنے گھر کی طرف ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سب ٹھیک کر لیا تھا وہ ہے نا قرآن میں دوسری جگہ ان سے کہا جائے گا کہ بابا یہاں کا تو تم ایشتمانیوں کا انتظام کر لیا آخرت میں بھی سوچو کہ کیا آشر ہوگا قرآن کہتا ہے وہ ان سے کہے گا کہ کوئی بات نہیں ہے میں نے وہاں کا بھی گریز کی نہ نکالتا ہے کہتا ہے, کہ کہتا ہے یہ یہ کرتا ہے تم بہبا ہی مت اور پھر بڑے فہد سے اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سب ٹھیک کر لیا تھا وہ ہے نا قرآن میں دوسری جگہ جب ان سے کہا جائے گا کہ بابا یہاں کا تو تم ایش سوادیوں کا انتظام کر لیا ہے آخرت میں بھی سوچو کہ کیا آشر ہوگا قرآن کہتا ہے وہ کہ ان سے کہے گا تو کوئی بات نہیں ہے میں نے گاؤں کا بھی انتظام کر رکھا تھا کیا کر رہا تھا نا وہاں یہاں سے بھی زیادہ بہتر مکان لے لینا تو وہ تو ہے جو شخص یہاں ایک مسجد بنا دے موتیوں کا گھر وہاں بن جائے جس طرح گیت ہے جنہ کر لو پوری بنا دو اس میں کوئی حصہ ڈال دیجیے وہاں اب کپڑے ہو گیا آپ کے لیے ایک مکان مجھے کہتا ہے نا کہ گراؤ نہیں میں نے وہاں کا انتظام کر رکھا ہے یہ وہاں کے انتظامات ہے نا یہ لب یا اپنے گھر والوں کی طرف آتا ہے بڑے سخر سے یعنی شرم نہیں آتی اس کو ندامت نہیں ہے سخر ہے اس بات کے کی اوپر کیا بات ہے اولا الاولا دوہرایا قرآن میں بڑے سخر سے آ رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سمجھتا نہیں کہ تباہی ہے اس کے لیے یکر تباہی بالکل تباہی یہ ہے کیا فخر یہ ہے اس کے ساتھ اور اگلی بات یہ کہ آیا قبل انسان جو طرح کا سدن بڑا عجیب لفظ ہے کیا انسان یہ سمجھ سکتا ہے اس میں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا اب سدم ختم عام مان بنیادی تو اس کے لیے یہ ہوتے ہیں شدر ویوہار جسے کہتے ہیں جس سے کوئی معاوضے نہ کیا جاتا ہے جس سے کوئی گرفتی نہ کی جاتی جس کو یوں ہی آغاز چھوڑ دیا جا سکے دی. قرآن کی روح سے کائنات کی بھی کائنات کا بھی اور انسانی زندگی کا بالخصوص ایک مقصد ہے یہ انسان کو کائنات کا کیا مقصد ہے وہ تو ہم نہیں جانتے انسانی زندگی بل مقصد پیدا تھی ہزار جونا سراغ ہزار جونا سروغ یہ ایک بات کے آدم ہے شاہد بے مخصوص پرپز ہے ایک لائف کا ممتہا ہے ایک رسمولینڈ ہے ایک اس کا جو چیز کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو وہ امجھ تو نہیں ہوتی اب اب اس کا لفظ آیا ہے دوسری جگہ تیئیس بتا ایک سو افاح صرف تم علامہ الف تم کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جلا مقصد ادا کیے گیا ہے کوئی رسم العد نہیں ہے کوئی منزل نہیں ہے کوئی انتہا نہیں ہے پوار بھی ہے میرے جی جائے تمہیں اٹھا کے کر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں اس منظر کی طرف لے جائے گھیر کر جلا مقصد کا رہتی ہے آبس کا لقص اور وہ مقصد آخر میں یہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی موفہ کرنے والا نہیں وہ انہیں جاؤن تم سمجھے بیٹھے ہوئی ہو ہاں موافظہ نہیں جو جی میں آئے ہم کرتے چلے جائے روی آج سکھتا ہے کہتا ہے یہ سمجھئے ہو تم پہلی چیز تو اس میں یہ تھا جو یہ سمجھتا ہے کہ موفہ ہوگا وہ تو پھر اس طرح سے لاپرواہی نہیں برتے یقین نہیں ہے تم نے سب دفاع رنڈ سے کہتے ہوئے اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو اور اگلا لفظ جو عرب اس کو استعمال کرتے تھے سدن کو وہ تو عظیم سب کا اپنے اندر رکھتا ہے عجیب چیز ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عرب انسر قوم یعنی مکہ جیسا ان کا ملک رہا کیپیٹل سٹی مرکز تھا یہ کمان سار کا کافلوں کا آنے جانے والوں کا سانے کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ اور مکہ جیسے شہر میں سترہ آدمی تھے وہ جو نویش خان صرف جانتے تھے تعلیم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ لکھنا پڑنا اس دور میں ایز اے کہا جانتا تھا اس واقعی بڑا تاریخ تھا یہ. یہ پورے کا پورا ہے یہ ملک اس میں یہ قوم زبان ان قوم کی اس زبانوں پہ یہ بنی ہوئی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے بڑے بلام کہاں سے سیکھے کہاں سے آئے ان کے دن کے اندر اور بےکار کام جو ہے سبن تو یہ بات اور میں نے ارد کیا ہے کہ ان کے ہاں کے یہ جو الفاظ ہیں ان کا جو مادہ ہے اس مادے کو یہ عرب اجرا استعمال کرتے تھے وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائے تو قرآن کے بانی نکل ابھر کر سامنے آ جاتی ہے سنم کو استعمال کیسے کر دے. بات تو یہ ہے نا کہ ایسا کام جو نتیجہ خیز نہ ہو کوئی نتیجہ پیدا نہ کرے لگا رہے اس میں آدمی ذرا ان شرائط کو سامنے رکھیے تگو دوڑ آپ دوڑ وابج یہ سب ہو نتیجہ کوئی نہ ہو اس کو کیسے سمجھاتے تھے ہم نے تو یہاں اب آپ خیال والے بہت کام دیکھا ہوگا جلاحا ایک تانی تن اس کے ہاں ایک تانا ہوتا ہے تو جو سیرت آگے جاتے تھے تانا ہو کر اور ایک بانا ہوتا ہے جو اس طرح سے تاگے جاتے ہیں یہ تانا اور بانا اکٹھے ہوں تو پھر یہ سوف بنتا ہے کپڑا پھر ثواب ہوتا ہے اگر تانا ہی تانا رہے ساری عمر چنا لگا رہے تانا ہی تانا وہ تنتا چلا جائے کوئی نتیجہ چھپے تک تم سو تال ہو رہی ہے صحیح و کاغذ ہو رہی ہے محنت ہو رہی ہے لگا ہوا ہے کھاروں میں لگا رہے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور اگر کوئی دوسری طرف بانا ہی بانا لگ جائے ہے پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا سیکولر زندگی ہو مادی زندگی ہو صرف دنیاوی زندگی ہو اس کے اندر اخبار خدا بندی کا بانا نہ تو تانا ہی بانا رہے گا خانقاہیت کی زندگی ہو آپ کے یہاں کی یہ شریش رسوات کی ہو شاعر کی زندگی ہو بانا ہی تانا ہوگا تانا ہے ادھر بانا نہیں ہے تانا ہے ادھر بانا ہے تانا نہیں ساری عمر یہ بانے میں لگے رہے وہ تانے میں لگے رہے ہیں آپ اے بتا باہر وہ بھی گیا یہ بھی گیا ایک دم خدا زندگی ان دونوں کے انتظار جدا وہ دین سیاست سے سور رہ جاتی ہے چلے جی کیا بات کہا جاتا ہے جی مذہب نہیں مذہب تو میرا کھانا ہی کھانا ہوتا ہے یہ خان کا یہ بھی تانا ہی تانا ہے جسے روانیت کہتی ہیں اور یہ, یہ مکینکلی رسمی طور پر یہ مذہب کے جتنے بھی شاعر یہ فرائض ادا کرنے والی بات ہے رسمی طور پر مکینکلی میں کر رہا ہوں یہ بھی تانا ہی تانا ہے دوسری طرف یہ زندگی کا مقصود صرف اس سبھی زندگی کے اخباب اور سامان کو اکٹھا کرتے چلے جانا ان میں اخبار بندی نہ جانا بانا ہی بانا ہے تانا نہیں زندگی ان دونوں کے انتظار کیا نام ہے دین اور دنیا کا انتظار آجلا اور آگرہ کا انتظار تین الفاظ میں کہیے تمہاری روحانی کا تم نے لفظ استعمال نہیں کیا کرتا وہ پھر اسی تانے کی طرف لے جاتا ہے انسان کو اقدار کہا کرتا ہوں نا وہ صحیح لفظ ویلو سات ہونے چاہیے یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی جائیں تو پھر دین بنتا ہے تانا اور بانا اکٹھا کیا جائے کیا بات ہے ان قوم کی قوم کی اس سے سب لفظ انہوں نے استعمال کیا کپڑا بنتا ہے اور اس سوب سے کہا کہ ایسا کیا جائے تو ثواب ہوتا ہے کام سا نہ کیا جائے تو کہ ثواب نہیں ہوتا کسی کے پاس دانا ہوتا ہے کسی کے پاس دانا ہوتا ہے دونوں سہیل میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں اور سمایا ہمارے ہاں تو یہ جو تانہ اور دانا تھا کے اوپر وہ ہوتا ہے نا اس سے پہلے ایک منزل ہوتی ہے یہ سوت سو تاگے جو دیے جاتے تھے نا تو ہمارے ہوتے تھے تو وہ منزل اس کی یہ ہوتی تھی ہم سونے راستے میں وہ یہاں سے وہاں تک جو لکیلیں تھیں تانے کے کھڑے کر کے تو وہ اس تاگے کو یہاں سے وہاں تک لے جاتے تھے عام طور پر ان کی سے یہ کیا کرتی تھی پنجابی میں وہ کام کے جس میں وہ یوں ہی داغ دور تو کی جائے جی اچھا شکر رہتی تھی وہ دن بھر وہ اس کو ایک چانے کی شکل ابتدائی شکل دینے کی وہ صورت ہوتی تھی لیکن اتنی سی چیز جتنی وہ کر رہی ہوتی تھی جب اسی کو وہاں چھوڑ دیا جائے تو بیماری ہوتا تھا تو ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہوتا تھا کہ جو اس طرح سے دوڑ دھوپ تو بہت کرے لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے تو کام کرتے تھے تو جلائی تانا تاندی گر دی یعنی وہ جو چیز ہے جس میں بانا نہیں آ کے ڈلتا تانے کی ساری نحنت بے کار چلی جاتی ہے تو آ جاتا تھا بالکل کھا کے یہ سمجھتا یہ ہے کوئی مواقع کرنے والا نہیں اور زندگی کے کی یہ ہے کہ تانا تانتا رہتا ہے سارا ساری عمر اور یہ تجربہ ہے کہ بہت اچھا کپڑا بن رہا ہے <laughs> یہ بات نہیں ہے زندگی کے اس انتظار کے ان دو چیزوں کے انتظار کے نام سے ایک اس کا ایک محسوس نتیجہ مرتب ہوگا جب تانا اور بانا دونوں ساتھ ہوگی مادی دنیا کے اخبار و اسبام کے لیے تمام یہ ذرائع اور قوتیں اور اخبار خداوندی کا ساتھ گرانا یہ طرح کا سوڈان آپ غور فنوایا کہ ایک لفظ میں سڈان بات کیا کہ اس مل گیا تھا ساری دنیا کا سلسلہ ہو جاتا ہے اس لفظ کے اندر اب یہی رہی بات کہ کیا اس کے بعد پھر دوسری زندگی بھی ہوگی تیسری راحت میں بھی سورت میں بھی یاد ہوتا ہے یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب انسان مر نہ آ جائے گا ہڈیاں بشیدہ ہو جائیں گی ہاتھ میں مل جائیں گی گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے یہ راخ کے ساتھ رات ہو جائیں گی تو اس کے بعد انسان کو زندگی کیسے ملے گی قرآن نے ایک تو یہ کہا کہ تم زندگی کے متعلق تم ذریعہ میں نہیں لا سکتے تو وہ کیسی ہوگی لیکن اگر اعتراض تمہارا یہی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ جب انسان کے جسم میں سے کوئی چیز اس طرح باقی نہ رہے تو پھر اس کو پیدا کیا جائے قرآن تو اس قسم کی ایک دلیل دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نام روحانہ نہ ہو اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہوتا جو ہم دلیل دیتے ہیں کہا کہ یہ تو پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں تو اس کا کچھ یہ ہے ہی نہ وہ مٹی میں ملا ہوا ہوا صحیح وہ کلو نہیں کھایا ہوا صحیح تو ہے نا کوئی نہ کوئی وجود یہ ساری کائنات جو پیدا ہوئی ہے ادم سے وجود نہیں آئی ہے جہاں کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ ساری کائنات ہے نا تمہارے سامنے اور تم کھڑے ہو کر تمہارا سب سے بڑا فینس بھی یہ کہتا ہے کہ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لگنی یہ ادم سے وجود کچھ نہ ہو جادو. بات بڑی صحیح ہے یہ عالمی اس یہ فیزیکل کائنات نیچر جو ہے اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں وہ ایلیمنٹ کی کھیل نہیں صحیح وہ موجود ہیں کوئی سائنس سائنسدان نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس طرح سے وجود میں آئیں آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تخلیق کے معنی ہوتا ہے مختلف چیزوں کو خاص تناسب کے ساتھ کٹھا کر کے ایک نئی چیز بنا دینا یہ نئی چیز ادم سے وجود میں لانے کی نہیں ہے جو چیزیں موجود ہیں انہیں مختلف تناسب سے مختلف توازن سے کچھ اختلاط پیدا کر کے ان میں سے ایک نئی چیز بنا دینا یہ سارا کچھ یہی ہے یہ جتنا کچھ یہ قائم ہمارے ہاں کرتے ہیں جو کی کچھ حرکت ہوتی ہے موجود چیزوں کو ترتیب ناؤ دے کر ایک نئی چیز بنا دینا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ کچھ تو تمہاری سمجھ میں ہے ہم پوچھتے یہ ہیں کہ یہ چیزیں جن کی ترتیب سے تر تکلی کے نہ ہو کر یہ کہاں سے آ گئیں کوئی ایلیمنٹ ایسا اس سے پہلے نہیں تھا کہ جن سے یہ وجود میں آئی ہیں تو جو خدا اس طرح سے اتنی عظیم کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے کیا یہ کہ انسان کو اثر ناؤ پیدا نہیں کر سکتا کتنی وہ کم دلیل اگر دلیل تھی ہی خبر میں چاہتے ہو اور اس کے بعد میں کہا یہ اپنی پیدائش میں غور کیجیے انسان انسانی بچہ یا جو کچھ انسان اب ہے کیا یہ ذہن میں بیمار آ سکتے تھوڑا ایک ابتدائی مادہ ہے توڑی بتاتے ہیں یہ سائنٹسٹ یا ڈاکٹرس وغیرہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ایک قطرے میں کروڑوں جرسومے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اتنے بچے بن سکتے ہیں اس کے اندر یہ جسومے کیسے پیدا ہو گئے یہ ابتدا ہے تخلیق انسانی کی تو اس کی ابتدا نے تو یہ جو جس سے یہ آگے بات کرنی ہے وہ تو دو جسومے اکٹھے ہوتے ہیں نا پھر نر کا مادہ کا عورت کا مرد کا یہ میں پھر اگر یہ یہی سے بھی آئے کیا کوئی اندر سے نظر آتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں کہ آپ سے دیکھا جا سکے کہا اس قسم کا اور وہ ہوتا کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا انسان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے وہ بالکل نہیں سوئی کے ناقے اتنا ایک ذرا سا نکتا سمی یہ ہوتا ہے وہ کہا کہ اس کو اکیندے کو دکھا کے کسی نے کہا جائے کہ اس کے اندر تمہارا باپ بات سجاتا کتا کوئی مان لے گا اس بات کو اور اسی کے اندر ہر بیج کے اندر تناور گفت ہوتا ہے ہر اس نے سننا ہے تنافر کے اندر انسان انسان کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے پورا انسان ہوتا ہے کہا وہاں سے تو یہ بات شروع ہوئی تم وہ کرانا آڈا کا سن پھر وہ ذرا دوسرا کا کچھ بن گیا چپکنے والا قرآن نے دیگر مقامات میں یہ جو اسٹیجز ہیں انسانی بچے کی رحم کے اندر ان کو بھی گنایا ہے اور اسی لیے گنایا ہے کہ ذرا دیکھتے چلے جاؤ کہ تم تصور میں لا سکتے ہو کہ اس سے یہ کچھ بن جائے گا یہ کچھ وہاں ہوا اب وہ ذرا شکل اختیار اس کی ہے نا تو وہاں لذرا کلا اب آیا الگ اور آگے اب اس میں تناسٹ بول بول تو ایک دوسرے سے ہوتا ہے اب اس کے اندر سارا تناسیں ہیں یہ دازو ہے یہ ٹانگے ہیں یہ انگلیاں ہیں یہ سب کچھ ہے سزوا کہتے ہیں اشو روایت کو فالتو چیزوں کو ادھر ادھر چھانڈ کر الگ کر کے اس میں سے ایک الگ مسالتی ہے نا پھر اس کے مطابق ایک چیز جو ہے رچنا کھڑا کرنا وہ کمہار پانچ کے اوپر مٹی کا اتنا بڑا سا لوسا تھا ڈالتا ہے منگواتا ہے وہ پتا ہے آپ کیا کرتا ہے وہ جتنی زائد مٹی ہوتی ہے نا کبھی آپ نے دیکھا وہ بڑی دلچسپ है ہے اور بڑا ہنرمند ہوتا ہے وہ کمہار جو ہے وہ یہی دو ہاتھوں کے ایک جس کے پاس تازہ ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اس کو یوں کچھ کرتا چلا جاتا ہے اور مٹی کو ادھر ادھر وہ الگ کرتا چلا جاتا ہے اس میں مٹی وہ کرتا ہوا کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں سے ہم دیکھتے ہیں آپ پورا بن گیا سورا جی بن گئی ٹھیک یہ بن گیا یہ جو عمل ہے نا ہور نوایت کو الگ کر کے صحیح تناسب سے ایک چیز پیدا کرتے نا یہ کسویہ کہلاتا وہاں پھر یہ کچھ بھی ہوتا ہے تم میں تو کوئی یہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا نہ اس بچے پہ باپ کر رہا ہوتا نہ وہاں پہ مشینری لگی ہوئی ہے خراب لگا ہوا ہے کچھ کرے تو یہ کچھ کیسے ہو رہا ہے قانون خودی ہے نا جس کی روح سے یہ کر اور آگے پھر اس کے سارا مل حسا ہو جائے ملا ایک ہی قسم کا وہ نہیں زیادہ ہو جاتا اس میں سے دار اور وادے کی کمیز پھر ہو دونوں کے یہ جو جسم کے وظائق اور چیزیں ہوتی ہیں دونوں کی وہ الگ الگ کچھ ہو جاتے ہیں اسی جلسونوں سے وہ کہا صرف اتنی سی چیز پہ ہی غور کرو اور اس کے بعد اداسہ جانے کا بے قادر ادا این جل مو کا اداسہ جانے کا بے کیا یہ کچھ کر لینے والا جو خدا کا قانون ہے وہ اس سے قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کو پھر گنا کر دے کیا بات ہے دلیل بہت ہے بات سمجھانے کی طرح بات بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کسی دنیا کی زندگی نہیں ہے زندگی آگے چلتی ہے آگے جو زندگی ہے اس زندگی کا دار و مدار ان اعمال پہ ہے جو اس دنیا میں انسان کرتا ہے ارتقائی منزل میں آگے بڑھنا یا وہیں رک کر کھڑے ہو جانا جسے جہنم یا کا کہا جاتا ہے یہ تصور حیات جو ہے اس کے لیے راستے میں یہی چیز مانگے تھی جو یہ کہتے تھے کہ نہیں سر انسان ہم دبا دیتے ہیں اس کو مٹی کھا جاتی ہے جلا دیتے ہیں پانی میں بچیاں کھا جاتی ہیں اس کے بعد کس طرح سے یہ چیز نہیں آتا یہ تو وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ تم خود اپنے سائنسدانوں سے پوچھو کیا یہ چیز کی ختم ہو جاتی سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ میٹر جو مادہ ہے یہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے. ختم کے معنی کے وہ بھی جی. ادم نہیں ہوتا ان کا یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتی شکلیں بدلتا ہے وہ. ختم کبھی نہیں ہوتا ٹوٹا سر شکل ہی بدلتا ہے نا تو کیا جس نے ایک در سننے کی شکلیں بدل کر ایک تندرست توانا بچے کی حیث نے پیدا کیا پھر وہ انسان اتنا بڑا بن گیا تو کیا اس طرح شکلیں بدلنے والا خدا کا قانون یہ نہیں کرتا سکتا جیسے تم کہتے انسان مر گئے ہو انسان زندہ ہو گئے اگرچہ اگلے دوسری دفعہ دوسرے مقامات پہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا انسان یہی چکل یا کچھ کچھ نہیں ابھی تمہارا شعور یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اس قسم کا ہے لیکن یہ سمجھو کہ اس کے بعد وہ زندگی ہے انڈیویجول ہے وہ زندگی انفرادی ہر فرد کی ہر فرد کو احساس ہوگا اس کا کہ میں نے پہلی زندگی بسر کی ہے وہ اپنے آنے کو دیکھ کے تو پہچانے کا کہ یہ, یہ کچھ ہے اور جو میں کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ جہنم تو یہ ہوگا جو قرآن کہتا ہے کہ وہاں تم بھی ہوگے جن لوگوں, میں, لوگوں میں تم نے لوگوں نے تلنے وہاں زندگی بسر کی ہوگی کسی کو فرید دیا ہوگا کسی سے منافقت برتی ہوگی کسی سے جھوٹ بولا ہوگا اور بڑے ساری گھر لوگ گھر بن کے وہاں سے چلے آ رہے ہوں گے یہاں آاری چیزیں بے نقاب ہوگی اور وہ سارے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور سمجھے جن کے سامنے یہاں آئی کوشش کرتا ہے ایک جگہ جھوٹ بول کے کہیں یہ جھوٹ بے نقاب نہ میرا ہو جائے بات کھل نہ جائے کسی طرح سے یہ کیسی ہے کہ وہاں صورت یہ ہوگی کہ تم ہوگی اور یہ سب ہوں گے اور یہ سب کچھ جو لکھا ہوا سامنے ان کے آئے گا کہ دل میں اس کے یہ تھا کہ یہ تمہیں یہ رہا تھا وہ پوچھیں گے نا کہ کیوں حضرت سال وہاں تو بڑے مقدس اور موت گر بنے بڑے تھے اور حالت آپ کی یہ تھی اور پھر یہ قرآن کہتے ہیں لڑا الکا مہاجر کوئی کسی قسم کی بہانا شادی اور عذر وہاں کام نہیں دے سکے گا حقیقت بے نفاذ ہو کر سامنے آ جائے گی تو سب سے بڑا جانا تو یہ ہے تو یہ ہے قرآن اس کا نقطۂ بھاشک تعلیم کا یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل ہر قوم ہر آرزو اور ہر ارادے تک اپنا نتیجہ محسوس نتیجہ برآمد کرتے رہے گا یا نہیں اگلی زندگی میں رہی اور یہی ہے ساری قرآن کی تعلیم کا ملخص منقطع دیگانعمان سورہ القعامہ آج کس آیت کا ختم ہو گئی آئندہ ہم سور میں چیتنی سورت خالد انسان کیا بات ہے آج کے سم میں یہ چیز آ رہی ہے وہاں سے بات یہ کس کاغذ بھی نہیں تھا لفظ بھی تمہارے پاس نہیں ڈکشنری اندر بھی بتا سکو کہ اس سے پہلے یہ کیا تھا جسے تم نون ایگزٹنٹ کہہ ہو صرف قدم کیا دیتے ہو موجود نہیں تھا کیا تھا تم نہیں کیا سکتے یہ ہم آئندہ لیں گے کہ بنا تقبل ملنا ارنا